صلات و صلاسلام یا نبی اللہ و علیہ علی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ اجزاجل کے بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے دروت شریف پڑھے عمر شہزاد تاری عرض کے کہ اپنے اندر جو ہے یقین کی دولت کو کیسے پیدا کیا جائے جیسے ہم پڑھتے ہیں اور کی شرکتوں میں یقین ان کا توکل جو ہے اللہ اللہ یہ تو کسی صاحب یقین کی صحبت سے ہی بندے کا یقین پختہ ہوگا اب پیسہ کہاں سے لائے جائے کہ رجال ہے بعض باتیں یقین ہو تو فرض ہے اللہ تعالی کے وجود کی یقین کیا ہے اللہ ہے اب اس میں تزبز میں ہوگا شک میں ہوگا پتہ نہیں ہے نہیں ہے تب تو کافی ہو جائے گا مسلمان ہوا ہی نہیں ہو اسی انبیاء کرام اللہ کی کتابوں پر جو ضروریات دین کے معاملات ہے وہاں تو یقین اور مسلمان کو ہوتا بھی ہے حبیب اپا جان میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی ہارمین طیبین سے واپسی آئیں تو ان کا استقبال کیسے کیا جائے آیا ان کو پھولوں کے ہار پہنا سکتے ہیں جیسا کہ عرف میں ہوتا ہے ایسا نہیں پہنانے میں پہنا سکتے استقبال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے حاجی جب تک گھر نہیں پہنچتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے دعا کروائی جائے اس کو مبارکباد دی جائے ہار بھی پہنا سکتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چالیس دن تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک گھر نہ پہنچے یہ خصوصیت ہے حاجی کی ویسے دعا کی قبولیت کے تو روزانہ رات کو بھی ایک ساعت آتی ہے دعا کی قبولیت کی اور مفتی احمد یار خان صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ اس کے حدیثوں میں بھی شرح کہ رات کا چھٹا حصہ ہوتا ہے اور سے میں یعنی رات کی وہی تاخیر شاعری وہ میں تاخیر بھی جو مستحب ہے وہ بھی چھٹائی سہ رات کا یہ ہر رات میں چھٹائیسا دعا کی قبولیت کا اس میں وقت ہے تاری مجلس نے مرشد اکاڑا کینٹ باپا میری آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر آدمی سنت غیر مقدہ پڑھ رہا ہو اور جب دو رقط کے بعد اطایات پڑی جاتی ہے جامع حکم الشا سے پہلے اگر ابدوب اور سولوب پڑھ کے اٹھ جائے غلطی سے تو تیسری رقط سبحانہ کلامت شروع کرے یا الحمدللہ الحمد للہ سے شروع کرے اگر رقو میں رقوع کی تسبیح کے علاوہ سجدے کی تسبیح پڑھ دے تو اس کی نماز ہو جائے گی جی آپ کو حرج نہیں بھول گیا تو پیارے پیارے اور سونے سونے مرشد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں اکبر علی تاریخ خزانے مرشد ازانے مرشد مجلس سے اور میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اکثر یہ سنتے ہیں کہ مومن کے جوٹھے میں شفا ہے یہ فرما دیجئے کہ یہ کوئی کول ہے یا حدیث ہے اور ہاسپٹل یا مریضوں کے پاس ہم جب تیمار داری کے لیے جاتے ہیں تمام مریضوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں یا کھانا کھانے ان کے ساتھ کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتے تو ایک طرف یہ بھی ہے کہ مومن کے جوٹھے میں شفا ہے تو اس بارے میں چند مدنی پھول اگر شاط المعاد فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ حدیث میں مومن کے جوھے میں شفا ہے اور مریض کا جھوٹا نہ کھانا یہ مریض سے نفرت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ خوف ہوتا کہ اس کا مرض مجھے نہ لگ جائے لوگ اس لیے نہیں کھاتے مریض پر تو شفقت کرتے ہیں ہمدردی بھی کرتے کہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہے اس کا علاج بھی تو کرتے نا گولی تو نہیں مار مارتے توانی ایسا کرنا کہ ایسا کہ مریض سے پرہیز کرنا کہ یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے اس میں یہ کہ احادیث مبارکہ میں تو یہی ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ایک بار ایک چیچک کا مریض آیا تھا بار رسالت میں تو بعض لوگ وہ اس سے کترانے لگے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا کر اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا یہ روایت احیاء علوم کیمیاں سعادت ان دونوں میں میں نے یاد پردہ پڑھی ہے فتح رضویہ شریف جلد 21 پیج نمبر 101 یاز الرحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہر چند جزامی کے ساتھ کھانا جائز ہے بلکہ خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجزوم کو اپنے ساتھ کھلایا اور فرمایا میرے ساتھ ہو اللہ تعالی کا نام لے کر کھائیے اللہ تعالی پر اعتماد اور اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے امام تہاوی نے حضرت بدر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ صلاۃ والسلام سے تخریج فرمائی کہ صاحب مصیبت کے ساتھ کھاؤ اپنے پروردگار کے لیے عجز و کرتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے مگر کھائی نہ کھائی اس کے ذات کھانا ضروری بھی نہیں بلکہ جس کی نظر اسباب پر مقتصر ہو اور خدا پر سچا توکل نہ رکھتا ہو اس کے حق میں بچنا ہی مناسب ہے میں یہ سمجھ کر کہ بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے کہ یہ خیال تو باطل باطل محض ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں اسے رب فرمایا تو ہر مرض میں یہ کہ یہ تو ذہن بنا رکھے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی لیکن خود اگر ذیف اللہ چکا دے کمزور سوچ کا ہے کہ لگ جائے گی تو لگ جائے گی تو پھر یہ سونا ہو کہ اپنا عقیدہ خراب ہو تو اس لیے وہ بچے بہتر ہے بچے میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے بعد جب ہم کنگھی کرتے ہیں بالوں میں داڑھی شریف کے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں تو بال ٹوٹتے ہیں کیا اس سے وزو ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم وضو کے بعد جب کپڑے چینج کرتے ہیں تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ان دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا محمد مدینہ المدینہ فضان مدینہ مدینہ شریف جانے کا کوئی وظیفہ شاہ سمان مکتوبات تو تاویزات اختاریہ پر ملتا ہے نا مدینہ مانگ لو خرچہ ان سے لے جتنا مدینہ کی تڑپ ہوگی انشاءاللہ شاء ترکیب بن جائے گی گرو پاک کثرت کرتا رہے اللہ سے دعا کرتا رہے عبد الغنی فکی اطاری فیضان مرشد سے میرا گزارش یہ ہے کہ ہر کوئی ذمہ دار یا مبلغین یعنی کہ جب بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ماہ کے قافلے میں گیا تھا میرے ساتھ یہ کام ہوا میں نے فلانا خواب میں دیکھا تو اپنے بارے میں ایسا کہنا کیسا ہے کہ ہر کسی کو یہ معلوم چل جائے کہ یہ بات تحدیث نعمت کے لیے کہہ ہے ہر خاص و ہم کو یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے اور تحدیث نعمت کس کو بولتے یہ بھی نہیں پتا ہوگا اب ہم کو کیا پتا مطلب یہ دی ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات میں تحتی سے نعمت کے لیے مانیہ لوگوں میں تھوڑا کیوں چرچا ہو اپنا ماں بدولت کا اب یہ رہا کاری مطلب بندے کے اندر پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ایسا کہنا کیسا ہے کہنا چاہیے یا مطلب اس سے بچنا چاہیے تو جیسی بات اصل وہ واقعی اگر تحتی سے نعمت کے لیے اگر کوئی سی اپنی کوئی اس کو نعمت حاصل ہوئی اس کا تذکرہ کرتا ہے تو حرش تو نہیں ہے اس میں لیکن مبلغین کو یہ تو بہت پرانا مدنی پھول ہے کہ اپنے کارنامے نہیں سنانے چاہیے اس سے لوگوں پر بازو کا اثر اچھا نہیں پڑتا تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں تو عوام کو کیا پتا تحادی نعمت کیا ہوتا ہے سب کو تب مانا تو یہ تو مدنی ماحول کے برکت ہے کہ وہ تھوڑا بہت یہ تحدی سے نعمت اور یہ کچھ چاہیں بھائی سمجھ جاتے ہیں باقی تو پڑھے لکھے لوگ بھی تہذیب نعمت کا ماننا شاید نہیں سمجھتے ہوں گے تو اپنے کار <متحدث> میں سنانے کے بجائے اپنے بزرگوں کے واقعات سنانے چاہیے اچھا ہم میں لکے, اب یہ دیکھے ابھی سب کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اچھا مجھے پوچھتے ہیں مدینہ میں کیا کیا اور کیا واقعہ اور یہ اب جیسے اس طرح کا آدمی بتاتا ہے نا تو اس کی ریس نہیں کرنی چاہیے یار یہ بھی تو اپنے قصے بتاتا ہے ہم بھی بتائیں گے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا قد ہوتا ہے شاید میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ چکا القلوں تک فیل اشارہ تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے دوسرا چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ اچھا جو انا محمد رسول اللہ پر انگوٹھے چومتے ہیں جیسے تو برداشت نہیں ہوتا صبر نہیں ہوتا ہے کہ جیسے ہی محمد کا نام آئے تو آنکھوں سے انگوٹھوں کو لگا لیں مطلب یہ ہے کہ جواب نہ دیں لیکن آنکھوں سے انگوٹھوں کو لگا دیں اور جب مزن صاحب یا آزان دینے والے اپنے کلمات کو بند کریں تو پھر اشد اللہ محمد صلی اللہ دوبارہ لگا دیں جیسے اقامت میں کرتے ہیں تو مطلب یہ گزارش تھی کہ مطلب ایسا اگر کریں گے تو کیسے کہ صبر نہیں ہوتا ہے کہ محمد کا نام آئے تو وقفہ دے کر مطلب کریں بے قرار ہو کر چومنا نصیب ہو تو نصیب کی بات ہے عادت نہیں ہوتی یعنی یا تو عادت ہوتی ہے جلدی چومنے کی اور کب چومنا چاہیے یہ پتہ نہیں ہوتا یا اب پتہ چل بھی گیا تو پرانی عادت ہوتی ہے اس لیے بار بار انگوٹھے بندہ چوم لیتا ہے تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے احسان میں اگر انگوٹھے چومے آگے پیچھے یا نہیں چومے تو بھی کوئی ارج نہیں سلو البیب میرا نام محمد بلال لذا ہے مجد سب مدیہ فی الائیں سبزوانی سے آیا ہوں باپا جا میرا میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں مجھے سستی ہوتی ہے تو, اس کے... تو کیسے دوڑو نماز پڑھنے کے فضائل پڑھیے جو نہیں پڑھتا اس کے عذابات پڑھیے اپنے آپ کو جنت کا شوق دلائیے کہ نماز جنت کی چابی ہے کی جنت اور عذابات تو بڑے سخت ہیں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کہ جو آکل بالغ جان بوجھ کر نماز ایک نماز بھی ترک کرتا ہے تو ادا فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے تو جب انشاءاللہ شاء ڈراتے رہیں گے اپنے آپ کو عادت بھی پڑ جائے گی انشاءاللہ سلو حبیب بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جیسے حد درخواستیں گورنمنٹ سکیم میں اسلام بھائیوں نے دی دوسرے لوگوں نے بھی دی اور کسی کا کر اندازی میں نام آ گیا, کسی کا نہیں آیا جن کا نہیں آتا تو دوسرے اسلامی بھائی ان کو عرض کرتے کہ آپ کی کسی مقدر آپ کا بلاوا نہیں آیا اور بعد میں کچھ سباب ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ سکیم سے چلا جاتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا مدنی فور ارشاد فرمائیں بات آپ کی صحیح ہے بلاوا نہیں آیا یہ نہ کہا جائے کہ پتا نہیں ہے نا جیسے آپ فرمائے رہے گے چلا جائے گا تو اس کی میں تو آتی ہے سورس بھی ہوتی ہے اس سے بھی ترکیب بن جاتی ہے اب جس کا جس کا فارم نکل آیا اس کو بلاوا آ گیا ہے یہ بھی گارنٹی نہیں ہے فوت بھی تو ہو جاتا ہے بندہ یہی رہ جاتا ہے ہماری یاد اس کو لیے بھی اگر چلائے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں علیہ الحدیب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آسم <تصفيق> خمد تاریخ فضان مرشید ضلع کرک کے پی کے خبر پختون خاص ہے باپا ایک مدنی باہر آپ کو سنانے کی سے پانچ چھ سال سے سے کوشش کافی کیا کہ بابر میں ہوں تو باپا میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اول آخر میں دوشی پڑا درمیان میں یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ عزوجل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سو فیصد حاضر دور میں ولی کی مجھے زیارت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سب کے صدقے آپ کی زیارت عطا فرمائی تھی خواب ہے نا یہ حجت نہیں ہوتا دلیل نہیں ہوتا اور پھر یہ کہ میں نے دعا کی اور یہ ہو گیا یہ اللہ بہتر یاد ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس نے زن سے مجھے بہتر کر دے دنیا جو ہے نا دنیا میں جیسے غوث ہوتے ہیں قطب ہوتے ہیں ابدال ہوتے ہیں اولیاء کرام کی اقسام ہوتی ہے تو اب ہم طے کیسے کریں کہ اپنے کو تو ولات کا بھی پتہ نہیں ہے اپنی خود اپنا کردار کیسا یہ بھی آدمی جانتا ہے ہمیں کیسا ہوں کتنے پانی میں ہوں تو اس لیے اپنے اس کو ایسا مطلب خوابوں پر اعتماد نہ کیا جائے اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان بھی تو مطلب شکل بدل کرا سکتا ہے شیطان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی صورت مبارکہ میں نہیں آتا باقی تو بہت کچھ کر سکتا ہے توحفا تو ایسا پاعت دوں گا آپ کو قبر میں بھی آپ قبول کرنے والے بھی نہیں اور کیا آپ نے میرے بڑھائے بغیر تحفے کو خود ہی قبول کر لیا تو اب تک منڈوائی گھٹائی اس سے توبہ ایک مٹھی پوری ماشاءاللہ چاہے تو امام شریف کا توبہ بھی قبول کر سکتے ہیں پاپا اس کے علاوہ اگر آپ اپنے طور پر جہ سکے تو میرے پاس کیا چلو سستے میں چھوٹ چاند اسلام میں نے آپ کے دعا کے لیے السلام بھی کیا تھا میرا نام محمد عثمان غنی ہے مدنہ مدنہ میں مدرسہ مدینہ فیضان مدینہ میں پڑھتا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں ایکس کے شعبے میں تعلیم کر رہا ہوں تو اس کے لیے کتنا ٹائم دو قرآن کو تو جلدی جلدی آفس گھومتا ہوں ڈبل بارہ گھنٹے میں پچیس گھنٹے آل ہوتے ہیں ڈبل بارہ گھنٹے میں پچیس گھنٹے نہیں ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے نا پچیس تو کتنے ہوتے ہیں چوبیس سمجھ جا رہے ہیں یعنی مطلب ہے نا کہ زیادہ زیادہ وقت دینا ہے بالکل حفظ کے اوپر ایک دم ہر وقت مندہ پورا دن لگا رہے نا یعنی سونا بھی ہے کھانا پینا بھی ہے دیگر کام پینا جتنا یعنی زیادہ وقت دیں گے اور اس کو پڑھیں گے کوشش کریں گے اتنا آپ کا انشاءاللہ پکا حفظ ہوگا باپا دعا بھی فرما دیں جلدی جلدی حافظ سبحان اللہ تاکہ آپ کو حافظ صاحب کہیں کیا نام ہے آپ کا محمد عثمان ابھی حافظ عثمان نہیں بولتے نا آپ کو ہفظ کا لوگ حافظ عثمان بولیں گے کتنے پارے ہو گئے تین ہو گئے چلے اچھا وہ اچھا. تین ملٹی نا تو تیس ہو گئے سبحان اللہ اب پیچھے نہیں ہٹنا کرتے رہنا کوشش فرما دے. اللہ آپ کو جلدی جلدی حافظ قرآن عالم باعمل مفتی اسلام بنائے ابو کو بولنا کہ میں حفظ کر لوں گا پھر مجھے گھر سے نظامی کروانا ہے نا انشاء اللہ ابھی وہ مولانا بننا ہے سلو القبیبسلامت چمکا دیے جزاک اللہ کاش میرا چمک جائے چما سے چما جلتی ہے نا میرا بھی چمکے آپ کا چمکے آپ میرا چمکا دیں سلو لقبیبس آپ کی بارگاہ میں ارتھ ہے کہ حافظہ کیسے مضبوط کیا جائے اس کے بارے میں فرما دیجئے اور میرے حافظے کی مضبوطی کے لیے دعا بھی فرما دیجئے المدینت العلمیہ نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے یہ المدینت العلمیہ کا رسالہ پڑھیے انشاءاللہ اس سے بابا نفع حاصل بابا ہوگا بابا دعا بھی فرما دیجئے اللہ کرے حافظہ مضبوط ہو جس سے آپ وہ آخرت کا نفع اٹھائے حبیب بابا جان میرا والے ہے جب کوئی روزے کی حالت میں ہو اس کے چہرے پر دانے نکلے ہو تو اس کو خارش ہوتی ہو تو اس کو چھلنا جائز ہے یا نہ ہے چھلنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی خارش آتی ہے تو خارش جتنی کریں گے شاید بڑھ جائے گی مطلب بہرحال خارش ہو گئی یا زخم لگ گیا کٹ لگ گیا خون نکل گیا اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ وغیرہ ہے سلو اللہ حبیب شارے پاپا جان میرا نام عبد الواحد اطائی ہے اور مجلس ذرائع آمد و رخت مجلس ٹرانسپورٹ میں میری ذمہ داری ہے یام مرشدی اس شعبے کے اندر بعض مخصوص ایسے خرابیاں ہیں جو بہت حد تک پھیلی ہوئی ہیں جیسے گانے باجے وغیرہ نشہ بے پردگی اوورٹیکنگ وغیرہ اور یہ بہت زیادہ جو ہے مستقل ہے تو اس کے حوالے سے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے کہ اس قدر جو ہے مستقل خرابی کو جو ہے دور کرنے کے لیے ہمیں کس انداز سے اس مجلس میں مدنی کام کرنا چاہیے مستقل خرابی کو دور کرنے کے لیے استقلال عزم و استقلال کے ساتھ مستقل جد و جہد جاری رکھنی ہوگی مجلس ذرائع آمد کی طرف سے جو ہے وہ یو ایس بی ڈیٹا بنایا گیا ہے جو تاج کمپلیکس پر جب ہماری یہ مجلس ذرائع آمد کی وی سی ڈی کا اجرا ہوا تھا اور اس کو جا کر ابتدائی طور پر میں خود گیا تھا ٹیسٹ کرانے کے لیے وہاں پر جب اس کو چلائی اور پانچ سات منٹ چلوانے کے بعد اس کو جب نکالا تو جب پیسنجرس تھے اور ڈرائیورز کنڈکٹرس وغیرہ وہ اس قدر و تھے کہ الحمدللہ للہ وجلی آپ دعوت اسلامی والوں نے جو یو ایس بی منائی ہے یا جو وی سی ڈی وغیرہ منائی ہے یہ بہت بہتر ہے اور وہ اس وی سی ڈی کو اس کو پورا مکمل کیے بغیر واپسی لانے سے منع کر رہے تھے ضد کر رہے تھے اس وقت وہ ایک ٹیسٹنگ تھی الحمدللہ الحمد یہ مزید کوشش جاری ہے بھی ہیں. اللہ جل فرمائے میں لیڈیز ٹیلر کا کام کرتا ہوں اب وہ لیڈیز ٹیلر کے کام میں ایسا ہے کہ بس بہت بے آیاں وغیرہ ہوتی ہے اب میرے اس کام میں تھوڑا دل ٹوٹ گیا نا اب میرے آپ سے یہ آرس ہے کہ یہ لیڈیز کام جائز ہے یا نہ جائز ہے اس کے بارے میں بالکل ٹوٹا گنا سے بچ نہیں سکتے اس میں میرا آپ سے ایک اور ہے میں چاہتا ہوں کہ میں مدنی لباس بناؤں اچھی بات ہے کون روکتا ہے آپ کو بس آپ دعائیں کر دیں اللہ کرے تو لیڈیز کا ناپ اگر لینا پڑتا ہے ہاتھ لگا کے یہ تو ظاہر ناجائز اور اگر گھر سے کوئی کپڑے لے آتی ہے پردے کے ساتھ آپ کو نگاہی کی صورت نہیں بنتی اور اس کو دیکھ کر آپ کپڑا سی لیتے ہیں تو صحیح ہے لیکن یہ مشکل ہوتا ہوا خود ناپ لینا پڑتا ہوا یہ خطرناک ہے وہ بھی گناگر ہے جو ناپ دے رہی ہے آپ کو تو میرے آپ سے یہ کہ میں سات دن کے لیے آیا ہوں نماز کوس کے لیے اچھا اس گناہ سے بھی توبہ کر لیں اور کوئی اور صورت اختیار کریں اللہ تعالیٰ روزی کا مصبب الاسباب ہے رزاق ہے وہ ضرور سبب فرما دے گا بھوکے نہیں مر جائیں گے انشاءاللہ اکثر محفلوں میں ناچخوات نات نعت پڑھنے کے دوران ہی بیچ میں یہ بولتے ہیں کہ جو آقا کا دیوانہ ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پڑے جو دیوانہ نہیں ہے وہ مطلب اگر وہ اگر کوئی نہ پڑے تو وہ مطلب آگا کا دیوانہ ہی نہیں ہے سر ناچخوا کو بولنا کیسا نہیں بولنا چاہیے یہ مطلب ہاتھ ہے تو آقا کا دیوانہ آنا اس ناچ کے بولنے پر نوز بلّہ ایسا نہیں ہے یہ بہت کچھ بولتے ہیں کس کس کو مدی نے جانا جس کو مدی جانا ہے ساتھ مل کے پڑھو مزہ آتا ہے تھوڑا یہ سب مل کے پڑھتے تو اس طرح بولنا نہیں چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ جو نہیں پڑھتا یا آواز بیٹھی ہوئی یا نیند چڑی ہوئی ہے تھک رہے نہیں جی چاہتا بولنے کا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کو مدی نہیں جانا آپ سمجھائیں جا کر اور جائیں. یہ یہی ہو سکتا ہے کیسا نہیں بولو یار یا کسی نے پوری بات ہی نہیں سنی تو لوگ اس کو ملامت کریں کہ یہ مدینے اس کو نہیں جانا کہ یہ دیوانہ نہیں ہے دل آزاریاں اور اس طرح کی صورتیں پھر پیدا ہو سکتی ہے سلولہ حبیب پاپا جان جب نمازی نماز میں کم ہوں اس وقت مائک چلانا امامت میں یہ کیسا ہے اور ساتھ میں ایکو وغیرہ بھی چلانا ظاہر ہے یہ بے موقع ہے بیان میں بھی ہم نے تو ہفتہ وار استعمال کری کئی بار بولا ہے میں نے کہ زیادہ پبلک ہو کے بغیر مائک کے آواز نہیں جاتی تو ہی مائک چلا باقی سو سوا سو آدمی ہوتے اس طرح ہوتے ہیں تو آواز تو چلی جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہو جگہ بڑی ہو تو الگ بات ہے جیسے اس وقت اگر بغیر مائک کے میں بوڑوں گا تو سب تک آواز جائے گی نہیں اور یہاں مائک کی یوں بھی عادت ہوتی ہے کہ مجھ تک آواز آپ کی پہنچے پھر یہ چل رہے ہیں تو ان میں آواز دے تو میں نے مائک لگایا ہوا میرے تو ضرورت چلائے ورنہ نہ چلائے مائک سلو اللہ حبیب <تصفح> یہ دوسری بار یہ ایسا رہا چھوٹا بھائی اچھا اسی کا چھوٹا بھائی ہے پاپا جان میرا سوال یہ ہے کہ بیٹا دار خوف کا وزیر اب بات بچے ہوتے ہیں کہ یہ خوف کی بیماری ہے اور یہ بہت سو ہوتی ہے یا روفو یا روفو پڑھتے رہیں جب خوف لگنا شروع ہو نا یا رفو سلو حبیب سلو